رسول اللہ علیہ وسلم جب مدیلے میں تھے ازوانے میں جتنی خواتین آپ کے نکام آ چکی ہیں اس کے بعد بدید خاتون آپ سے آپ کو ٹکانی کرنا ہے چاہے ان کا حسن آپ کو ایجاب میں اپجا کر دے یعنی پسند آ جائے آپ کو اب سارے حوصلے پریشان ہیں کہ پاغمبر جو حسن سے متاثر کیسے ہو جائے گا نتیجہ غریب غریب تعمیل ہے بالکل اس کا رفتہ تعمیر ہے جو کسی طرح سے آیت میں سابق نہ ہو اس آیت میں ایک بہت ہی بڑی حقیقت بتائی گئی وہ کہ جس کا شکار ہر مرد ہوتا ہے اور آپ سب لوگ بھی ہوں گے اس میں معاف کیجیے اس میں کوئی استثنا نہیں وہ کیا ہے آدمی جو, جو جوانی گھر میں پہنچتا ہے تو چاہتا ہے کہ شادی کرے ایک بیوی لاتا ہے تھوڑے دوروں کے بعد غائب اتپن ہوا تھا اس بیوی سے یہ چاہا آپ جیسے لوگ ہوں یا بادشاہ لوگ ہوں تو پھر کیا سوچتا ہے تلاک دے کر شادی یا ایک اور نکاح یا تو تلاک دے کر شادی یا ایک اور نکاح اچھا اسے اس نہیں مطمئن تھا تو دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا یہی تاریخ ہے اس کی ایک مثال میں کہوں گا کہ اردون کے جو شاہ حسین تھے ان کے پاس پسی کمینی تھی انہوں نے عرب لڑکی شادی کی کچھ دور کے بعد غیر مطمئن ہو گئے پھر ایک امریکن لڑکی شادی کی پھر پھر برٹش لڑکی شادی کی آخرکار اسی بےتمانی مر گئے ایسا سب کا حال ہے سب کا حال ہر آدمی سوچتا ہے کہ ایک اور پیڑھی ہوتی تب میرے میرے پسندیدہ زوج بھج ملتا یہ تو وہ ہے نہیں تو وہ لوگ آجبا کا حوصلہ کو آئے کہ اگر سے اس کا جواب تو متاثر کرے لیکن جب شادی ہو جائے گی تو وہ بھی ویسی ہو جائے گا جیسا کہ شادی شدہ ہے جو منکوہ خواتین کے باوجود تم چاہ رہے ہو ایک اور کیوں منکوہ سے تم کو نہیں ملا پورا اطمینان تو اب جو کرو گے تب بھی ہی ہوگا تو کیا کرو گے شاید شادیاں کرتے رہو گے اس میں بہت بڑی حقیقت بتائی گئی ہے جس میں سارے مرد مبتلا ہیں پوری تاریخ کے تمام مرد تو کیوں یہاں بھی وہی اصول ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں بسائے ہوئے ہیں ایک خاتون جو بالکل پرفیکٹ خاتون لیکن وہ تو ملے گی جنت میں دنیا میں کام ملے گی تو جنتی خاتون کی طلب لے کر آپ جی رہے ہیں اب ایک عرص نکاح کرتے آپ تو سمجھتے ہیں شوری ہے غرض کہ وہ میرے مائن میں جو بسی ہوئی تصوراتی خاتون وہ یہ ہوگی تو لو مارج بھی ناکام اور ارینج وارج بھی ناکام کیونکہ عملی طور پر تو وہ خاتون ہے نہیں وہ وہ جو حدیث بہ کے آدمی جب کسی خاتون کو دیکھتا ہے تو شیتانش کی تزدین کر کے بٹفل دکھاتا ہے اس کو الفاظ بھی یاد نہیں آ رہے ہیں یہ بفو اس کا ہے کیوں سمجھتا کہ وہ تصوراتی خاتون یہ ہے لیکن طرف جب امرت طور جب مل جاتی ہے وہ اس کے صبح و شام میں شامل ہو جاتی تو تمہارے پتا کہ یہ تو وہ ہے نہیں وہ کم ہے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 بولو آجبکم اس سارے انسانوں کی اس میں تصویر ہے زندگی پر اسی آپسیشن میں جیتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے فلاں عورت جو ہے وہ حاصل ہو جائے تو میں اپنی تصوراتی خاتون کو پا جاؤں گا تو دنیا میں آپ کو جو اویلیبل خاتون ہے وہ ایسی رہے گی لیس دین آئیڈیل ہوگی وہ تو یہ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 جو اللہ تعالیٰ نے اب دن بتا دیا تھا کہ یو ہیو ٹو لو ان پرفیکٹ ولڈ ود اے پرفیکٹ مائنڈ تمہارے جو ڈیزائر ولڈ ہے اور جو اویلیبل ولڈ ہے دونوں میں فرق رہے گا تو جب تم اسے ایڈجسٹ کر پاؤ گے تب کیا ہوگا تمہیں تو ٹینشن نہیں آئے گا تمہارے اندر نفرت نہیں آئے گی تمہاری جھلجھانٹ نہیں ہوگا تو اندار...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 یا ترقیات ربانی کا راج شفا ہوا ہے یا نہیں تو ربانی سفر ختم یا نہیں تو روحانی سفر ختم یا نہیں تو خدائی سفر ختم اس میں یہاں تک میں شامل کروں گا کہ آپ یہ اگر چاہیں کیسی دنیا جہاں آپ کے رسول پر کوئی گستاخی نہ تو وہ دنیا بھی نہیں ملے گی آپ کو اسی کو لے کے آپ نگیٹو ہو جائیں گے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 ناقص نظام ہی بنے گا کامل نظام نہیں بنے گا یعنی ہر اعتبار سے اس دنیا میں آپ کو نقص کا تجربہ ہوگا ہر اعتبار سے منقصب میرموال اس میں اللہ تعالیٰ نے مشہور خدا بندی کو بتایا ہے کہ تجربات نقش کے تو ہوئیں گے یہ تو ہونے ہونا ہے اب ہر اعتبار سے ہوں گے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 باخبری کا ثبوت کہاں ہے تو یہ بے خبری سادہ نہیں ہے اس بے خبری کی قیمت ہے اس بخری کی قیمت کیا ہے اعلیٰ مرف سے محرومی اعلیٰ ایمان سے محرومی اعلیٰ تعلق باللہ سے محرومی حتیہ کہ حب شدید سے محرومی حب شدید سے محرومی کیونکہ سب کچھ کا تعلق سورس ہے کہ آپ شور آپ کو ڈیولپ نہیں کرے گا جب شعوری جو ہے غیر پختر آ جائے گا تو آپ کیا جانیں گے جب کچھ بھی نہیں جان پائیں گے تو یہ جو آیت قرآن جی ہے کہ ولو آ جبا کا حوصل آپ اس میں پھنس گئے کہ بھلا رسول کو کہاں سے ایسا ہو سکتا ہے غیر ضروری بات ہے نہیں ان چند الفاظ میں اللہ تعالی نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی ہے کہ بظاہر سے